ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثقرة الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيد ولفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا ففشقنا عن تغطعك فبصر في اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناء الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فأنقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ودخل مع أستجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة خطبۂ آیت میں نے آپ کے سامنے تبارک نے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ناہک کو بیجا جیل بھیج دیا قید خانے میں مقیت کر دیا گیا عزیز مصر نے بادشاہ مصر نے ناحق یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا تو اس وقت تقریباً یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دو اور آدمی اسی وقت جیل میں داخل کیے گئے جس وقت کہ یوسف علیہ السلام داخل کیے گئے تو چونکہ دو تینوں ایک وقت داخل ہوئے اور قریب قریب داخل ہوئے تھے اس لئے یوسف علیہ السلام سے یہ دونوں قیدی ذرا زیادہ قریب تھے تو تھے تو مشرق مگر یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب تھے اور یوسف علیہ السلام کے کردار اخلاق سے بہت متاثر تھے قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے خوف دیکھا یوسف علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے اور خوف دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں وَقَالَ الْآخرُ أَرَانِ أَحْمِلُ خُفْلًا الطَيْرُ مِن اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں رکھے اور ان روٹیوں سے پرندے خواب ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے مسین اس لیے کہ ہمیں آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور قبل کہ وہ خواب کی تعبیر بتائیں یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اللہ ہی واحد عبادت کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی اللہ کی جانب سے خصوص علم یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا خوابوں کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا صاحبا السجن اما اذكما فيسقي ربه کہ تم میں سے ایک شخص کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جیل سے چھٹکارا پائے گا اور جس الزام کے تحت اسے گرفتار کیا گیا وہ بے گناہ ثابت ہوگا اور دوبارہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا بادشاہ کا ساقی بنے گا یہ شخص کے خواب کی تعبیر یہ ہے وہ رہا دوسرا شخص اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حق میں جرم ثابت ہو جائے گا اور اسے سولی جھیلی جائے گی اس کی جان جائے گی اور سولی دینے کے بعد پرندے کہ سوری یوسف میں بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک بہت سارا خوابوں کے بہت سارے اصول سوری یوسف میں بیان کیے گئے ہیں سوری یوسف میں کئی خواب ذکر کیے گئے ہیں میں آپ کے خطبے میں یہی بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں خواب کی شرع حیثیت کیا ہے اس لیے کہ امت مسلمہ اس کے معاملے میں افراد اور تفریح کی شکار ہے ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو خوابوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ خواب کو ایک مدد شریعت جانا ان کے پاس ولاقت ثابت ہوتی ہے خوابوں سے شرع کام لیتے ہیں خوابوں سے ان کا پورا دین خوابوں کی بنیاد پر قائم ہے اور دوسری طرف یہ انتہا یہ ہے کہ شریعت میں خواب کو جو اہمیت دی ہے اس اہمیت کو یک نظر انداز کرنے والے بھی میں پائے جاتے ہیں شریعت کیا ہے شریف کے تعلق سے بہت سارے آج کے خطبے میں میں اسی کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ لَنْ الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او تران له اپ نے فرمایا کہ لوگوں کی بشاراتوں میں سے اگر کوئی چیز دنیا میں باقی رہ گئی ہے تو اچھے خواب ہیں نیک خواب ہیں جو مومن دیکھا کرتا ہے۔ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا خواب یہ مبشرات النبوهہ میں سے ہیں نبوت کی بشاراتوں میں سے کیا مطلب؟ خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے اس کا جو رشتہ جوڑ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ کے پاس وحی کا جب آغاز ہوا تو قبل آسمان سے لے کر آئیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کا آغاز خوابوں کے ذریعے ہوا آج صلی اللہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے اور دل میں ہو بہو جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا وہ ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا بخاری شریف میں وسلم کے پاس ہوا وہ خواب کے ذریعے سے خوابوں کے ذریعے سے ہوا اور یہ تقریباً چھ مہینہ یہ سلسلہ چلا رات میں خواب دیکھیں اور صبح بعد بیسے ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا اور حصہ ہے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کل زندگی تیئیس سال اور تیئیس سال میں چھ مہینے خوابوں کے تھے اور نبی کا خواب بھی وہی کے قسم ہوتا ہے اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا اور ہیں کہ مدنی میں مدنی دور میں روز سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نماز تو مکہ میں فرض ہو تھی لیکن جماعت کا اہتمام اس کا آج مدینہ میں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام اللہ علی مجمعین سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کا وقت بتانے کے لیے جماعت کا وقت آ چکا یہ بتانے کے لیے کوئی علامت ہو کیا چیز ہم استعمال کریں صحابہ سے مشورہ کیا بہت سارے مشورے آئے اور بلاثر اس مجلس میں ایک وقتی حل کے طور پر یہ بات طے پائی کہ ناخوش بجائیں گے نقارا ناخوش بجاتے تھے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ناقوص بناؤ ہم وقتی حل کے طور پر ناقوص اپناتے ہیں ناخوش بجایا جائے اور اواز سننے والے سمجھ جائیں کہ جماعت کا حاضر ہو چکا ہے مجلس قدم ہوئی عبداللہ بن زید نے اپنے ہی جو ایک مشہور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر جا کے सोया تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں ناخوس ہے ناخوس اٹھائے ہوئے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یا تبیع الناقوس یہ ناخوس مجھے بیچ دو گے کیا مجھے ناخوس چاہیے اس نے خواب میں نظر آنے والے نے مجھ سے پوچھا تم ناخوس لے کے کیا کرو گے ہم میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے بلائیں گے لوگوں کو نماز کے لیے چاہتا کریں گے ناخوش بجا کر تو شخص نے کہا جو خوف میں نظر آیا جو کہ دراصل فرش کا تھا کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں کیا میں تمہیں اتنی اچھی چیز نہ بتاؤ نماز کو جمع کرنے کے لیے کہا ضرور بتاؤ تو اس وقت فرشتے نے ازان کے کلمات بتائے کہ جب بھی ازان کے لیے نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہو تو تم یوں کہو اذان جو آج کل دی جاتی ہے منوان اللہ اکبر اللہ اکبر سے ازان کے اختتام تک پوری اذان بتائی اور پھر اقامت کے کلمات بھی بتائے ایک ایک مرد کے انہوں نے سکھائی ابد اللہ بن سی ابھی ربی ہی جاگے اور دو سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اگر کہا کہ اللہ کے نبی آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سچا خواب ہے یہ سچا خواب ہے اور کہا کہ جا تم نے جو کلمات دیکھے ہیں بلال کو بتا دو فَإِنَّهُ مِنْ اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے کہیں زیادہ بلند ہے محسن کو بلند آواز والا ہونا چاہیے عبداللہ بن زید بن سید نے بازوں کھڑے ہوئے ایک ایک سلم کہے جاتے تھے جیسے انہوں نے خوف میں دیکھا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی ارحان دی اور بلال رضی اللہ عنہ تو ازان کے کلمات کی آواز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی جو وقت لیٹے ہوئے تھے جیسے ہی ازان کے کلمات انہوں نے سنے دوڑے دوڑے ہری روایت میں آتا ہے ہار جائے جر روڑے گا ہو اپنی چادر گھسید سے آئے ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مر، نے مر اس کی تجدید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آزان کا حکم دیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب ہے خواب جیسے کہ حادیف سے فرمایا تین قسم کے ہوتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ راوی ہیں آپ کو نے فرمایا کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ہر خواب سچا نہیں ہوا کرتا اپنے کہا کہ خوابوں کی پہلی قسم وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے اور, اور یہی سچا خواب ہوتا ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے اور یہ سچا خواب یا تو مومن کو مستقبل میں آنے والی کوئی پشارت ہے جو علامتی طور پہ دکھا دی جاتی ہے یا مومن کو مستقبل میں آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے سچا خواب خوابوں کی دوسری قسم میں آپ نے فرمایا من الشیطان وہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے شیطان مومن کو پریشان کرنے کے لیے مومن کو گمزدہ ڈالنے کے لیے نیم کی حالت اور آپ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر کٹ گیا ہے میرا سر کٹ گیا ہے الگ ہو گیا ہے اور میرا سر نڑتا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا دوڑتا جا رہا ہوں, دار سا جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے یہ یہ شیطان کا کھیل ہے یہ یہ شیطان کا کلواڑ ہے یہ تم اس کو اہمیت نہ دو آپ نے فرمایا خواب کی قسم آپ نے بیان کی کہ مومن کوئی بھی انسان بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچا کرتا ہے بہت ساری باتیں بزنس کے سلسلے میں آپ کچھ سوچتے ہیں اور وہی سوچ لیے سوچتے ہیں تو خواب کی شکل میں کچھ نظر آتا ہے آپ کو حقیقت میں وہ خواب نہیں آپ کی سوچ ہے مارن دن میں ہم جو کچھ سوجا کرتے ہیں جو بھی خیال کیا کرتے ہیں ایسے آپ کی شکل میں آداب سے اللہ اللہ بتائے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے سچا خواب دیکھے اسے کیا کرنا چاہیے کہا کہ اچھا خواب دیکھو اگر تو کہا سب سے پہلے الحمد للہ ہو خواب دیکھنے کے بیدار ہونے کے بعد ہمیں والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے یا طرح کا سکون محسوس کرتا ہے اچھا خواب ہوتا ہے اچھا خواب دیکھنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے سب سے پہلے اور دوسرے لوگوں یہ بتایا بھیا کہ اچھا خواب دیکھنے کے بعد ہر ایک کے سامنے نئے فکر کرنا چاہیے اچھا خواب صرف اس کو بتائیں جو ہمارا خیر کا ہو ہمارا ہمدرد ہو ہم سے جلنے والے ہم سے حسد کرنے والے ہمارے جو دشمن ہیں ان تک ہم اچھا خواب سنانا نہیں چاہیے یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا یار رائی تو ہم ابا جان آپ کے رات میں سورج اور چاند کا میں نے اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو یافب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا وہ نہیں اللہ سب سسرا تھا بیٹے یہ خواب کہیں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تو یقینوں لگا صحیح کہ کہیں وہ تمہارے خاک میں تمہارے روشن مستقبل کو کڑھ کر تمہارے خلاف آزشیں نہ کرنے لگے علوم نے شاید سے مسئلہ مستمت کیا اچھا خواب اسی کو بتائیں جو ہمارے ہمدرد اور ہمارے خیر کا ہو ہم سے ڈلنے والے ہم سے نفرت کرنے والے ہم کو نہیں سنانا چاہیے اور آکڑا خواب ڈرانے والا خواب دمکانے والا خواب غم کرنے والا خواب اور ایسا تھا کہ جو اللہ کرنا چاہیے اور افضل یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اٹھ کر وضو کرے نماز پڑھے اور تیسرا ادب یہ کسی کو نہ بچائے کو کو نہ اللہ کہ ہے کے زمانے میں میں دیکھتا تھا کہ ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہو جاتا میں خوف بیمار کر دیتے تھے بیمار ہو جاتا تو انہوں نے ابو فتح رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں صحابی نے صحابی کے آگے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ میں نے جو ہے ایسے آپ سے میں صرف دیکھا کرتا ہوں کہ بیمار ہو جاتا ہوں ٹینشن سے تو ابو فتح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو نا پسندیدہ ہو اسے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے بائیں جانب چین مسئلے تھوک دینا چاہیے لفظ سائڈ اور کروڑ بدل لینا چاہیے اور کسی کو بتانا نہیں چاہیے ابو سرما رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا یہ ٹینشن کی کیفیت ختم ہو گئی بیمار ہونے کی کیفیت ختم ہو گئی معلوم کیسے ہو کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے سچے خواب کی کچھ علامتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نے فرمایا اب تو روا روا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ سب سے سچے خواب وہ ہیں جو کہ صبح کے وقت دیکھے جاتے ہیں تہار اور افار سے مراد یہاں صبح کا وقت یعنی فجر سے پہلے کا وقت تحج کا وقت ان اوقات میں دیکھے جانے والے خواب عموماً سچے ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح تجربہ اور واقعہ اس بات پہ شاہد ہے انسان خیلونا کرتا ہے دوپہر میں ہمارے معاشرے میں خیلولا کا رواج نہیں ہے خیلولا سنتے آ گئی ہے میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیلولا کے وقت دیکھے جانے والے خواب بھی دوپہر میں کھانے کے بعد جو سوتے ہیں وہ خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں اسی طرح انسان ایک ہی خواب بار بار دیکھے اپنی زندگی میں ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہا یہ بھی خواب سے سچے ہونے کی علامت ہے یا پھر ایک ہی خواب کئی افراد بیک وقت دیکھے ایک ہی بار ایک سے دو افران آزان کے بارے میں ہے اللہ نے دیکھا, اور رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک ہی خواب اگر کئی لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سچے ہونے کی علامت ہے اور پھر جو شخص بات چیت میں جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے جس کی زبان جتنی زیادہ سچی اس کے خواب اتنی زیادہ سچے سچا انسان سچے خواب دیکھتا ہے جھوٹے انسان کے خواب بہت کم سچے ہوتے ہیں اسی لیے ہی کافر کے مقابلے میں مومن کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں کافر کے خواب کبھی کبھی ہی سچے ہوا کرتے ہیں جیسا کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا یوسف وغیرہ میں مذکور ہے کافر کافل خواب نے سچا خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تاجر بتائیے حادث میں بہت سارے خوابوں کا سکھ رہا میں بہت کا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رض احد کی تیاری کر رہے تھے اور رض احد کو نکلنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا آپ نے صحابہ کے آگے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تلوار اور سزا میں لہرا رہا ہوں اپنی تلوار کو سزا میں لہرا رہا ہوں تو میری تلوار کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے کہا میں نے دیکھا یہ کائیں جسے سبا کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر یہ بتائی خود بتائی یہ جو تلوار ہے ٹوٹی سی تلوار جسے میں خزانے لہا رہا تھا مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے اپنے خاندان کی ایک شخصیت جنہیں سید جو شہادات آ گیا وہ شہید ہو گئے اور جو گائے زماں ہوئی وہ تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جمع ہوتی گائے کا مطلب مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے میرے ساتھیوں کی ایک تعداد اور تعبیر پوچھا کرتے تھے تو میرے دل میں قوان آیا کہ مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی سچا خواب دیکھا دکھا کیا دیکھا کہا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے کہاں جہنم کے پاس لے جا رہے جہنم کے پاس لے جا رہے ہیں, جہنم کے پاس لے جا رہے ہیں عبد اللہ نمر روی اللہ عما کہتے ہیں دو فرشتے مجھے جیسے جیسے جہنم کی طرف لے کے بڑھ رہے ہیں میں خوف ہی میں اللہ عمینی آؤ کا میننار اللہ عمدنی آؤ کا منگنار پڑ رہا ہوں پر دکھا جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں فرماتے ہیں دونوں فرشتے لے گئے مجھے اور لے جا کر جہنم کے کنارے کھڑا کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے جان کر دیکھا کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں الٹے لٹکائے ہوئے ہیں الٹے لٹکائے گئے ہیں اور میں منظر دیکھ کے جب ڈر گیا تو ایک فرشتے نے مجھ سے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اتنے اور ربی اللہ علما کہتے ہیں اتنا خوف دیکھا تھا کہ پریشان ہو کر جاگا اور جاگا تو خود میری زبان پہ اعوذ کا من اعوذ کا من کے جاری تھے اس خوب کو دیکھ کر ڈر گئے تھے ڈائریکٹ نہ سمجھا اپنی بہن حقاع کے آگے رضی اللہ عنہ جو کہ ام مومنین ہیں ان کے آگے ایک خواب ذکر کیا تو حقہ رضی اللہ عنہ نے ربی کری صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا اللہ۔ لوکا نہ کہا کہ عبد اللہ بن عمر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں عبد اللہ بن عمر بڑے اچھے نوجوان ہیں بڑے اچھے انسان ہیں لوکا نہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ راتوں میں تحجد کا اہتمام کرنے لگیں فرماتے ہیں عبد اللہ بن عمر کے بیٹے اس واقعے کے بعد میرے والد صاحب رات میں بہت کم سوڑا کرتے تھے اور ہمیشہ اکثر بڑا حصہ تحجد میں گزارا کرتے تھے بخاری کی ایک اور حدیث ساتھی ہے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا مومنگ خواب سچے ہونے لگیں گے حافظ الدین حضرت کلامی رحم اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے قریب کا زمانہ فطروں کا زمانہ ہوگا فتلوں کا زمانہ ہوگا اور ایسا زمانہ ہوگا جہاں مومن فتلوں میں گر کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا اور دین پر سو فیصد عمل کرنے والے سچے جذبے کے ساتھ عمل کرنے والے کم کر رہ جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ اس مومن کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ایسے خواب اللہ تعالیٰ دکھائے گا جو مومن کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گے یہ دفان لرن تک لیکن بھائیو جیسا کہ ہم نے کہا کہ قوموں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں قوم بہت سارے لوگوں کے لیے مد نظر رکھنا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی ہجری ہجری اعتبار سے جو پچھلی صدی تھی پچھلی صدی میں آج سے تیس سال پہلے سعودی عرب ایک بہت, بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا حادثت الحرم علم رحمان کے نام سے جسے جانا جاتا ہے کیا اور میں میں کے سال ہوا یہ ہیں جن لوگوں نے بغاوت کی تھی جن لوگوں نے مکی میں گولیاں چلائی تھی جانتے ہیں کہ اس پتنے کا شکار ہوئے اس پتنے ان لوگوں کے اس پتنے میں کا ایک بہت بڑا سبق ان کے خوف تھے ان کو ایسے خوف نظر آئے ہمارے اساتذہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے قریب سے دیکھا وہ بتایا کر دے تھے وہ جو گروپ تھا جس نے کہ امام وقت کے خلاف برابر کیا تھا خوراک کیا تھا انہوں نے چھتیس خواب دیکھے بارہ چھتیس خواب انہوں نے دیکھے کہ مہدی انہی میں سے ہے کہ مہدی جو جس مہدی کا ذکر حدیثوں میں ہے چھتیس خواب انہوں نے دیکھے مہدی تمہیں میں سے ہے مہدی تمہیں میں, تمہی میں سے ہے تو ان خوابوں کی وجہ سے دھوکے مار اور آپ جانتے ہیں محمد بلی عبد اللہ علام کا ایک شخص گروپ میں تھا اس کے بارے میں دعوی کر رہے تھے کہ یہی مہدی ہیں اور سعودی حکومت کے خلاف ہمیں بغاوت بلند کر دیا اور ہر میں مکی پہ پورا ان کا کنٹرول ہو گیا اور چودہ دنوں تک جیسے سے سعودی حکومت گزری اور بہت سارے لوگ جس کے جو, جو سوا کے جانتے خوب جانتے ہیں تو اس فسلے کا جو شکار ہوئے اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ شیطان میں ہم کو خاؤ گے سلے سے گمرا کے آج دیکھتے ہیں رہتے رہتے, رہتے مزار بن جاتی ہے رہتے رہتے مزار بن جاتی ہے کوئی چیز نہ تھی اچانک مزار بن گئی کہا کیسے مزار بن گئی کہا کہ فلاں بزرگ خوف میں آئے اور آ کر انہوں نے بچایا کہ یہاں میری مزار بناؤ اور بزرگ نہیں شیطان ہے شیتان ہاؤوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے رشتے داری میں پھوٹ ڈالتے شیتان ہاؤوں کے ذریعے سے آپ کو آپ کے خواب میں اپنے رشتہ دار کے سلسلے میں یوں بتائے گا جیسے اس سے جھگڑا ہو رہا ہے وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے شیفان رشتے رشت داریوں بھی خوابوں کے ذریعے سے بہت ٹھوک ڈالتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی رشتہ داریوں میں بہت جھوٹے خوابوں کی وجہ سے تراریف پڑی ہے اسے محترم بھائیوں کہ اپنے خوابوں کو کتابوں سنت پہ پیش کرنا ایک شخص جسے ہم نے آزمایا ہے سچا ہے دیانتدار ہے امانتدار ہے نمازی ہے اور نیک انسان ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں خواب میں دکھائے وہ ہمارا دشمن ہے ہے ہم سے دشمنی کر رہا ہے. ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے ایسے خوابوں کو کبھی خاطر میں نہیں لانا تو خواب کو شریعت میں جتنی اہمیت دی ہے اتنی دینا ہے ضرورت سے زیادہ اگر آپ اہمیت دیں گے آپ جانتے ہیں کہ امت میں کتنی قسم کی گمراہیاں ہیں جو ان خوابوں کے ذریعے سے آ رہی ہیں خوابوں کی طبیعت سے ایک علم ہے خوابوں کی تفصیل انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کی تفصیر کا ایک علم ہے اس کی تعبیر کا ایک علم ہے اور یہ علم خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے علم میں وہ کہا جاتا ہے کوئی شخص خوابوں کی تفصیر کا علم محنت کر کے کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا دوسرے علوم جیسے سیکھے جاتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہے محنت سے کوشش سے کوئی خواب کا مفصر نہیں بن سکتا ہے یہ خالص اللہ کی ہے ہاں محنت اور کوشش سے جزوی طور پر کسی کسی خواب کی کوئی تعبیر بتانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے لیکن ایک اچھا مفسر بننا ایک اچھا معبر بننا خواب اللہ کی دین ہے وہ ابھی طور پر اللہ تعالی جس کو تھے کے سب سے تھے علم تھا اور یہی علم وراثت سے منتقل ہوا امنی صدی کا رضی اللہ کے پاس امنی صدی کا رضی اللہ و نابی خوابوں کی بڑی محفروں تھی یہ خاتون آئی اگر اس نے ام المین عائشہ صدیقہ رضی اللہ و کے آگے اپنا خواب بیان کیا تو ام المن عائشہ صدیقہ رضی اللہ نا نے کہا تمہارا خواب تو یہ بتارہا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے تمہارا خواب تو یہ بتا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے اور جیسے ام المنین نے بتایا ویسے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا بڑی مشہور موثر آتی ہیں ام المنی اور اسلامی تاریخ میں قابل کی تعبیر کے حوالے سے جس شخصیت کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور جو امام المادرین کہلاتے ہیں کہ آب صحابہ کے بعد ان جیسا معبر امت میں پیدا نہ ہوا یہ ابن سیرین رحمت اللہ علی محمد ابن سرین رحمۃ اللہ یہ قابوں کے بہت ہی مشہور سبحان اللہ حیرت اور آپ کو ان کا ذکر رہا ہے یہ بھی بتا دوں ابن سرین رحیم اللہ کے حوالے سے ہمارے مارکیٹ میں, میں, میں موجود ہیں وہ ان کی لکھی بھی نہیں کسی اور شہرت پانے کے لیے اس کتاب کو مشہور کرنے کے لیے ابن کی طرف منصور کر دیا ہے علامہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے خبوں کی تعبیر کا علم ایسا علم ہے کہ قرآن اور حدیث سے گہرا تعلق ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے خبروں کی تعبیر کا علم رکھنے والا تعبیر کہاں سے مستمت کرتا ہے تعبیر کہاں سے کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے مستمت کرتا ہے قرآن پہ اس کی نظر گہری ہوتی ہے حدیثوں پہ اس کی نظر گہری ہوتی ہے جیسے وہ کسی کا خواب سنتا ہے تو وہ تعبیر مستمت آپ سے ہی شخص میں آ اللہ مجم سرین رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں آپ یہ بات بھی ملازہ کیجیے کہ خوابوں میں قیاس نہیں چلتا خواب ایک ہی جیسا خواب دس آدمی دیکھتے ہیں ایک ہی خواب دس آدمی دیکھتے ہیں دس آدمیوں کی خواب کی الگ الگ تابی ہوگی دیکھنے والے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اللہ اجن سرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ازان دے رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں اللہ اجن سلیم رحمہ اللہ نے کہا کہ تم حس کرو گے تم حس کرو گے اور واقع ہوا ایسے ہی کہ اس کی زندگی میں حج کا موقع آیا فوراً ہی فور اور اس نے حج کیا اور ایک مدت بادشند ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ازان دے رہا ہوں اللہ اجن سیرین نے کہا تمہارے گھر چوری ہونے والی ہے تمہارے گھر چوری ہونے والی ہے شاگردوں نے پوچھا اللہ سیرین کے خواب تو دونوں کا ایک تھا اور خواب کی تعبیر آپ نے الگ الگ بسائی اللہ اجن سیرین رحمت اللہ علی نے کہا کہ پہلا شخص جس نے یہ کہا جس کو میں نے یہ تعبیر بتائی کہ تو حج کرے گا میں نے اس کے لاہر کو دیکھا مجھے نیک انسان معلوم ہوا وہ اور نیک انسان اذان دینے کا خوف دیکھا تو کتاب الہی کی ایک آیت سے میں نے اس کی تعبیر مستمبد کی کہ وہ حج کرے گا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا وہ حج اے ابراہیم آپ لوگوں میں ازان کے معنی ہوتے اعلان کرنا عربی زبان میں ازان کے معنی ہے اعلان کرنا قرآن کی آیت ہے وہ حضبن فن ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اللہ اجن سیرین کہتے ہیں وہ نیک شخص تھا اور اس کے اذان دینے کا مطلب اس صاحب کی روشنی میں مجھے یہ لگا کہ وہ حج کرے گا وہ حضبن فنا سے بل اور جس شخص کو میں نے یہ کہا کہ تیرے گھر چوری ہوگی میں نے اس کا ظاہر دیکھا اس کا اس کے ظاہر سے مجھے یوں لگا کہ وہ ذرا برا شخص ہے وہ نیک انسان نہیں ہے تو میں نے اس کی تعبیر سورہ یوسف سے مستمر کی سورہ یوسف میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو ازن مزن الملہ طارقون تو ازن مزن الملہ طاری قون ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایک ازان دینے والے نے ازان دی یعنی اعلان کرنے والے روشنی میں میں نے اس کی تعبیر بتائی اور جیسے انہوں نے تعبیر بتائی بالکل ویسے ہی ہوا اور علامہ ابن ترین رحمتہ اللہ علی کی جانب ایک اور واقعہ بھی کتب تاریخ میں بہت آ, یعنی ایک اور تعبیر بھی ان کی بڑی مشہور ہے اللہ اجن سیرین کی طرف کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے خوف دیکھا ہے کہ آگ جل رہی ہے میرے میرے گھر کے اندر جو ہے آگ جل رہی ہے میری چارپائی کے نیچے جو ہے آگ ہے علام اجن سیرین نے کہا کہ تمہارا خواب تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری چارپائی کے نیچے خزانہ ہے یہ بہت سارے مورسین نے اتنے سیرین کے حوالے سے ذکر کیا اور ایک جب چند مہینے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ اتنے میں نے خوف دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے تو اللہ سیرین نے کہا تمہارا گھر جل جائے گا اور بلائی ویسے ہوا شاگردوں نے پوچھا کہ دونوں کا خواب تو یہ تھا پہلے شخص نے بھی وہی کہا کہ چارپائی کے نیچے آ اور دوسرے شخص نے بھی وہی کہا کہ چارپائی کے نیچے آ لیکن دونوں کی تعبیر آپ نے الگ الگ بتائی اللہ سرین نے کہا جس شخص کو میں نے تعبیر میں یہ کہا کہ دراصل میرے کمرے میں چار پائی کے نیچے خزانہ ہے اس نے خوف موسم سرما میں دیکھا تھا سردی کے دنوں میں دیکھا تھا اور سردی کے دنوں میں آگ انسان کو پسند ہوتی ہے اچھی لگتی ہے اور جس کو میں نے یہ تعبیر بتائی کہ گھر جل جائے گا اس نے خوف گرمی کے موسم میں دیکھا تھا اور گرمی میں انسان کو آگ نہ پسند ہوتی ہے اس کا مطلب اس کے گھر میں کوئی ناگوار حادثہ اور واقعہ ہونے والا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تعبیر بتانے والے کے پاس وہ کتنا دور اندیش ہوتا ہے اور کتنی دور اندیشی چاہیے ہمارے معاشرے میں تعبیر بتانے والے خال خالی نظر آتے ہیں دعوی کرنے والے بہت ہیں لیکن سچی بات ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے خال خالی ہی نظر آتے ہیں جیسے ہم نے کہا یہ وادی علم ہے یہ اللہ کی دین ہے یہ کثر علم نہیں کہ آدمی اپنی محنت سے اور کوشش سے حاصل کرے زیادہ سے زیادہ وہ کوئی بھی شخص غور کر کے اس کا آبوں کی تعبیر کچھ بتا سکتا ہے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرینے بتایا ہے دودھ کے پینے کی تعبیر آپ وسلم نے علم سے بتائی کوئی خواب میں دیکھے کہ دودھ پی رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا حمیص کی تعبیر آپ صلی اللہ وسلم نے اگر کوئی لمبی قمیص پہنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میں اضافہ ہوگا حمیز کی تعبیر آپ وسلم نے دین سے کی ایسی کچھ علامتیں آپ صلی اللہ وسلم نے ضرور بتائی ہیں ان علامتوں کی روشنی میں اکا دکا خواب کی تعبیر کوئی عالم بتا سکتا ہے لیکن باقاعدہ ایک محفر کے حیثیت سے ایک محثر کی حیثیت سے رب اللہ تعالی کی دین ہے تو بر عال یہ کچھ آداب ہیں جو کتاب و سنت میں خوابوں کے تعلق سے بتائے ہیں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے ہر معاملے میں خوابی کے معاملے میں نہیں شریعت کے ہر معاملے میں کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم و نافعنا و ایاکم بما فیه من الایات و ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم مالک یوم